چار چار چار چار چار جی چھ چھو تم چھ کالا جی سر چھ باپ تمہیں کالا سارے ہے سر چھ بابا جو من پیچھے کرتے ہیں مدو ہے بابا چھوڑو دنیا سے ڈالا ہے بابا چھوڑو تمہیں ڈالا جی سر چھ بابا جو گو تارا تھا جی سر چھ بابا جو گو ت میں آ گئی ہے آ گئی ہے سہمت <سلام> سکھل بے سہمت ہر کوئی ہی رہا تھا جے سردا بچوں دنیا سے رہا ہے جی a <laughs> ڈانتا ہے جی سر بابا Stop. سیتا چلی کا بولا کوئی دولہا ہے دیکھر فبابا لوگو لو دنیا پر